وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُم آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَلُّبِ يَوْمَ التَّقَلُّبِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پچھلے آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کے حوالے سے مشرقین کے بارے میں تمبی اور ایمان والوں کو قتال کا حکم وقاتلوہم الوحم لا تکون فتنہ قتال کا مقصد بیان کیا کہ جہاز اس مقصد کے لیے ہے کہ فتنے ختم ہو اور فتنوں میں سب سے بڑا فتنا شرک اور کفر پھر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اپنے دوستی کا کہ اللہ تمہارا دوست ہے وہ تمہارا مددگار ہے نعم المولا مولانا نے امن فرما کر ان کی مدد کا نصرت کا وعدہ کیا اس سیاحت میں اللہ رب العالمین نے مالی غنیمت کے بارے میں قانون کا ذکر کیا اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو مالی غنیمت میں تمہاری اختیارات جیسے کہ صورت کے شروع میں فرمایا کہ اللہ اور رسول کے حوالے ہیں یہاں پر مالی غنیمت میں رسول کے لیے پانچ حصہ یہ رسول کی زندگی میں اس کے لیے مختص تھا اور بعد میں آنے والے ادوار میں ہر امیر المومنین خلیف المسلمین کے لیے بیت المال میں اس کو جمع کیا جائے اور بیت المال میں سے جو ضرورتیں ہوتی ہیں مساکین آتے ہیں غربا آتے ہیں معلمین ہوتے ہیں مدرسین ہوتے ہیں دین کے دعوت کے لیے اس پانچویں حصے میں سے خرچ کریں گے جان لو انما غنیم تم یقین جو غنیمت حاصل کیا تم نے چیز میں سے فن اللہ فصی اللہ کے لیے کم اس کا پانچواں حصہ ہے پانچ میں حصہ اللہ کے لیے مختص ہے بقایا کس کے لیے ہیں مجاہدین کے لیے بلّہ میں کام آنے والوں کے لیے ان میں تقسیم ہوں گے لونڈیوں کی صورت میں زمینوں کی صورت میں سونے اور چاندی کی صورت میں سب پر ان کا تقسیم کیا جائے گا اور پھر جس طرح شریعت نے اسے بتائے ہیں پیدل جانے والے کے لیے ایک حصہ سواری پر جانے والے کے لیے گھوڑے کے اعتبار سے دو حصے دورے حاضر میں اس سے پھر زیادہ بن جاتے ہیں کوئی جہاد میں اپنے لاکھوں کروڑوں روپے کا گاڑی استعمال کرتا ہے تیس لاکھ کے چالیس لاکھ کے پچاس لاکھ کے گاڑی کو وہ جہاد میں استعمال کرتے ہیں حملے میں استعمال کرتے ہیں یہود نصارہ پر مشرقین پر تو ان کے لیے پھر اسے اعتبار سے حصہ نکالا جاتا ہے فرمایا ولی رسول رسول کے لیے ولیز القربہ ولی تامہ سبیل رشتے داروں قرابت والوں کے لیے یتیموں مسکنوں رستے کے مسافر ان لوگوں کے لیے ہیں انکن تم آمن تم اگر ایمان لائے ہو تم اللہ کے ساتھ منزل نا آپ دن اور وہ جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر یوم الرقام فیصلے کے دن مانا بدر کے دن جو اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں اور یقینی طور پر صحابہ کلام پہلے اس کے مخاطب ہیں وہ تو یقینی ایمان والے تھے فرما یوم تخل جمعن جس دن جمع ہو گئے تھے تو جمع تھے ایک طرف صحابہ دوسری طرف مشرقین مکہ فرمایا اللہ جس پر قادر ہے مانا اللہ جس پر قادر ہے وہ اس پر قادر ہے کہ مشرقین کے مال تمہارے ہاتھوں میں تمام دے کمایا انہوں نے فائدہ تم اٹھاؤ جس طرح ہر چیز پر اس کا قدرت ماننا پڑے گا اسی طرح ہر چیز میں اس کا نظام ماننا پڑے گا وہ جیسے اس سے تقسیم کرتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں کر سکتا کسی کو حق نہیں ہے دنیا وہ بال ادوت السواں جب تھے تم قریب کے کنارے میں اور تھے وہ تمہارے دشمن دور کے کنارے پر ور اور بس والا تم سے نیچے تھے ولو تم اگر تم وعدہ کرتے ان سے لف تم تو ضرور اختلاف کرتے فلمی میں اللہ, لیکن تاکہ پورا کرے اللہ تعالیٰ امرن اپنے کام کو کا نا مفلا جو تا کیا ہوا تاکہ ہلاک ہو من ہلکام نتن جو ہلاک ہونے والا ہے حجت قائم کرنے کے بعد منحمت اور زندہ رہے جو دلیل کے بعد زندہ رہنے والا ہے تعالی خوب سننے جاننے والا ہے اس میں جنگ بدر کا نقشہ کہ مدینے کی جانب میدان جگہ بدر میں دینے کی طرف صحابہ کرام ہے مکے کے طرف مشرقین مکہ ہے اور سمندر کے ساحل پر تین کلومیٹر دور ابو سفیان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مشرق تھے جس کے قافلے کے وجہ سے یہ جہاد کا منظر اور میدان قطال اور بدر کا منظر پیش آیا ان کا تذکرہ کیا اور باس ولامین کم جو سوار تھے رقب کہتے اس کافلے کو جو سامان وغیرہ پر لدا ہوا کافلا ہو رقب اور نفیر کہتے ہیں جنگی کافلے کو جس میں گھوڑے وغیرہ اصل سمیت لوگ موجود ہو فرمایا میں ورق باس فلمی اور کافلا جو گھوڑوں پر سوار تھا وہ تم سے نیچتا اللہ فرماتے یہ جنگ بدر میں نے کیسا بپا کیا قائم کیا اگر اس بارے میں تم میں دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے لخ طلب تم فلم تو تم وعدے میں مخالفت کر لیتے مانا مشرقین مکہ ہو سکتے مقابلے میں نہ آتے لیکن اللہ تعالی نے ایسے اچانک انداز میں سابق کرام کو تو اس قابلے کے لوٹنے کے لیے ابارا مشرقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے عبارہ اور یہاں تک اس میدان میں لایا قافلے کو بچا کر ان دونوں کو آمنے سامنے کیا فرمایا اللہ نے ایسا کیوں کیا تاکہ پورا کرے اللہ تعالی اس کام کو جو کیا ہوا ہے مانا جو اللہ نے مقدر کیا تھا ایسا ہوگا اور اس کا فائدہ کیا ہے لے ہلے کا من حل کام بھائی تاکہ جو ہلاک ہو دلیل کے بعد ہو دلیل واضح ہو گیا دلیل کا معنی یہ کہ جن لوگوں کا خیال تھا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچا رسول ہے نبی ہے تو مکے والوں کے ساتھ اس کی ٹکر ہے اگر یہ غالب آ گیا تو دین کو ہم سچا کہیں گے یہ رسول سچا ہے اگر یہ مغلوب ہو گیا تو پھر ہم اس کو سچا نہیں کہہ سکتے اللہ فرماتے کہ ہم نے اس مسئلے کو واضح کرنا تھا کہ واضح دلیل بن جائے لوگوں کے لیے کہ چند مٹی بر صحابہ نے بغیر ساز و سامان جنگی کے خالی ہاتھوں مشرقی نے مکہ کو شکست دی تین نے ایک ازار کو شکست دی اس میں اصل مقصود اللہ فرماتے یہ ہے مانا دلیل کے بعد جو دین پر قائم رہے اور دلیل کے بعد جو کفر پر مر جائے تاکہ کل کسی کا کوئی حجت باقی نہ ہوم اللہ ہو جب دکھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان مشرقین کو فیما میں کا آپ کہ کے خواب میں کلیل تھوڑے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر خواب دیکھا اور دیکھا کہ مشرقین نے مکہ بہت کم ہے مقابلے کے لیے جو آئے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کو اور تسلی ہو گئی اطمینان ہو گیا اور چونکہ نبی بھی اللہ کی مدد کا محتاج ہے اگر بہت زیادہ تعداد میں ہوتے تو جس طرح فطری اعتبار سے نفسی اعتبار سے امتیا پر خوف آتا ہے نبی پر بھی آتا ہے اللہ فرماتے جب دکھایا میں نے آپ کو وہ لوگ فی منا میں کے خواب میں نیند کے حالات میں کلی لن ہم اگر میں دکھاتا تم کو کتھی رنگ زیادہ لفل تم, تم لوگ پسل جاتے تم ہمت کو ہرا دیتے تمہارے دلوں میں خوف آ جاتا ور تم ضرور تم اختلاف کر لیتے آپس میں فل امرے اس معاملے میں امر سمرا لڑنے میں اس قتال اور جہاد میں تم آپس میں اختلاف کر لے لیتے کوئی صحابہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے کوئی نہیں کہ بھائی قوت نہیں ہے طاقت نہیں ہے ہم تو قافلے کے پیچھے آئے ہیں یہ تو ہمارے لڑنے کا موقع نہیں ہو سکتا ہے فرمائے تمہیں اختلاف میں پڑ جانے کے بعد پھر تم اس جنگ کو نہ جیتتے دشمن کو ہرا نہ سکتے بولا کن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ نے بچایا اختلاف سے تمہیں بچایا مشرقین کو تمہاری نیند کے حالات میں تمہیں کم دکھایا تاکہ تم دلیری کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو جاؤ ان عالیم مداطر یقیناً اللہ تعالیٰ علیم ہے سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے ان رازوں کو وہ جانتا ہے وہی از فِي ازل قَلِيلًا جب دکھا رہے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں ان کا بھروکو جب ملے تم ان سے فی فی تمہارے انکوں میں قلیلاً توڑے اور قلیل دکھاتے تھے تم کو فی آئن ان کے انکوں میں اب یہ دونوں کا ذکر کیونکہ پہلے مسلمانوں کو وہ کم دکھائے کیونکہ وہ تو تھے زیادہ جب کہ کافروں کو ان کا تھوڑا دکھانا مقصود ہی نہیں تھا کیونکہ صحابہ تو ان کے مقابلے میں ویسے بھی توڑے تھے تین سو تیرہ تھے لیکن جب مشرقین کا آمنا سامنا ہوا صحابہ کا ان کے ساتھ ان کا ان کے ساتھ تو وہ ان کو کم نظر آتے یہ ان کو کم نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹکرانا تھا اللہ فرما مفعولا تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ اس کام کو جو کیا ہوا ہے <ک onion> وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے یہ ہوگا اور لٹھائے جاتے ہیں سارے کام اللہ کے طرف تمام کاموں کا انجام اس اللہ کے طرف جاتا ہے مانا ہر کام جب تک اللہ نہیں چاہتے نہیں ہوگا اور ہر کام جو بندے کرتے ہیں اس کام کا نتیجہ وہ اللہ کے پاس ہے کفر والے کام کریں کفر کا نتیجہ بھی اللہ ان کو دے گا ایمان والے ایمان کے لیے کام کریں ان کا نتیجہ بھی ان کو اللہ کے پاس سے ملے گا یادینہ من ایمان والو تم جب تم ملاقات کرو فیاتن جماعت سے مانا مقابلے میں ہو مشرقین سے آمنا سامنا ہو جائے اب یہ ایمان والوں کو تربیت ثابت قدم رہو مانا میدان جنگ میں سب سے بنیادی چیز ثابت قدمی ہے اللہ کے ذات پر یقین ہو بروسا ہو توقل ہو امید ہو اللہ کی نصرت اور مدد کا امید ہو فرمایا اذکر اللہ یاد در اللہ تعالی کو کثرت اللہکم تفلحو بہت زیادہ تاکہ تم فلاح پاؤ کامیاب ہو جاؤ میدان جنگ کے لیے اللہ کا ذکر احادیث میں نبی علیہ الصلات والسلام نے اچھے اچھے دعائیں بتائی ہے میدان میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو اے اللہ تیرے مدد سے ہم لڑتے ہیں تیرے ذات پر یقین کرتے ہوئے لڑتے ہیں اللہ ہمارے دشمن کے مقابلے میں تو ہی ہمارا مددگار ہے اب یہ اللہ کے نبی کو بھی تربیت صحابہ کو بھی تربیت اور اس میں ساری امت کے لیے تعلیم کہ جب تک اللہ مدد نہیں کرتا ہے نبی بھی کچھ نہیں کر سکتا صحابہ بھی کچھ نہیں کر سکتے اگرچہ اولیاء, اولیاء اللہ ہے فرمایا کر اللہ اللہ کو یاد کرو کثرت <coughs> کے ساتھ اللہ کو یاد کرو اس میں آجزی کا اظہار ہے کہ کبھی بھی اپنی قوت پر طاقت پر اسلحے پر افرادی نوجوانوں پر اعتماد نہیں کرنا ہے کہ اس سے ہم غالب ہو جائیں گے ہم تو ایسا کر لیں گے ویسا کر لیں گے نہیں آجزی کرو اللہ کے سامنے کیونکہ قوت سارے کے سارے اللہ کے پاس ہے وہ جس کو شکست دیتا ہے انہیں کو شکست ملتا ہے واپی اللہ رسول اللہ کے رسول کے اطحات کرونا ضور آپس میں اختلاف مت کرو فتح بے ہمت ہو جاؤ گے و تضہ بھرے حکم اور جاتے رہے گی تمہارے رہیں تمہارے ہوا وس بروز صبر کرو ان اللہ ما یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں غلبے اور کامیابی کے لیے اصول میں سے بنیادی بات کہ مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہو اتفاق ہو جب تک مسلمانوں کا اتفاق اتحاد نہیں ہوتا ہے کامیابی نہیں ہوتی ہے آج بھی پوری دنیا میں منظر یہی ہے کہ مسلمان لڑتے بھی ہیں شہادتیں بھی ملتی ہے مال بھی خرچ کرتے ہیں لیکن نتیجہ نہیں نکلتا ہے اس کے بنیادی وجوہات یہ ہوتے ہیں. اور ہوا کے معنی دو, دو مانے ایک مانا تو یہ کہ تمہاری قوت اور طاقت ختم ہو جائے گی اختلاف کی وجہ سے جو راز کے باتیں ہیں وہ تمہارے فاش ہوگی دوسرا مانا یہ کہ اللہ کی طرف سے جو نصرت کے لیے ایک ہوا مقرب ہے اس ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مسلمانوں کو غالبہ دی ہے جنگ یا کی تاریخ پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے بستی مدینے کو دس ہزار کے لشکر نے گیر رکھا ہے اللہ تعالی نے ہوا کو بھیجا اور ہوا کے ذریعے سے پوری لشکر کو اللہ نے بگایا ان کے سواریاں ایک طرف باغ رہی ہیں ہوا کے ذریعے سے گر رہی ہے باغ رہی ہیں ان کے برتن ان کے ساز و سامان اور ان کے خیمے ہوا نے اکھیڑ کر پینک دیے فرمایا کہ ہوا تمہاری چلی جائے گی قوت اور طاقت سے بھی تعبیر ہوا کے نام سے کیا ہے اور حقیقی ہوا جو جنگ میں اللہ تعالیٰ مدد کے لیے بیچتا ہے وہ بھی رک جائے گی ساتھ میں فرمایا کہ اللہ کا نصرت اور مدد اس کا وعدہ صابرین کے لیے ہے ان اللہ, ما اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں صبر کرو گے کتاب اور سنت کے اصول پر اور اتحاد سے رہوگے ثابت قدم رہو گے اللہ کو یاد کرتے رہوگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا ولاکون مت ہو جاؤ کلینا ان لوگوں کی طرف خرجو نکلے تھے وہ اندار میں اپنے گھروں سے بطرن تکبر کرتے ہوئے وہ اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے الناس۔ انا سے لوگوں کو دکھلانے کے لیے سبیل اللہ اور روکتے تھے وہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو واللہ ومایہ ملون محیط اور اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں گرنے والا ہے مشرقی نے مکہ کا حالات بتایا اور اس کے سیوا بھی ہر نبی کے مقابلے میں لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ وہ جب مکہ سے نکل رہے تھے تو بڑے روب کے ساتھ بڑے تکبر کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ اور اپنے ساتھ جس طرح پہلے بتایا تھا گانے والی لڑکیوں کو لے کر ناچنے والیوں کو لے کر فہاشی اریا کے میدان سجانے کے نیت سے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں ہم محمد کو یوں کر دیں گے ان کے ساتھیوں کو یوں کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے یہ ان کے تکبر ان کا گمن اللہ نے تباہ کیا اور اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے وہ نکلے تھے تو نتیجہ ان کا کیا ہوا اللہ نے ان کا احاطہ کر لیا ایسا احاطہ جیسے آدیش میں آتا ہے بخاری کی روایت میں ہے کہ جب ایک بچ کر نکلنے والا جلدی پہنچنے والا مکے میں اس سے لوگ پوچھنے لگے کیا بنا بدر میں کیسے لڑائی چل رہی ہے اس نے کہا بہت نقصان ہے جس طرح ہوتا ہے نا جنگ کی بہادرین فلاں آدمی تو ایسا لڑے گا فلاں تو ایسا لڑے گا ولید نے تو بڑا کارنامہ انجام دیا ہوگا اس نے کہا تو مارا گیا یہ کیسے بات ہے کہاں ہودما وہ تو بڑا زورور انسان ہے قوت والا ہے کہاں وہ بھی مارا گیا ایک ایک سردار کا نام لیتا رہا ابو سفیان ایک طرف بیٹھا ہوا تھا کونے میں بیت اللہ کے پھر کہا کارنامہ کیا گیا یہ بات میرے بارے میں یہ سفیان میں مارا گیا یہ ڈر گیا ہے اس نے خون دیکھا ہے خون کے وجہ سے اس کا دل جو ہے ہل چکا ہے لوگوں نے آستے سے پوچھا ابو سفیان کا کیا بنا کہاں کہاں وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے وہ گیا کب ہے وہ سمجھ گئے کہ کوئی حقیقت کہہ رہے ہیں. پھر لوگوں نے متوجہ ہو کے پوچھ پوچھا، نے کہا تم لوگ کیا کر رہے تھے, کہ مارا کیا، مارا کیا؟ کیا کر رہے تھے؟ ہمارے ساتھ تو معاملہ یہ تھا کہ جس طرح ہمارے ہاتھوں کو کسی نے رسی سے باندھ رکھا ہے اور وہ ہم پر ٹوٹ پڑے کوئی بن ہی نہیں رہی تھی بات لڑائی کے لیے ہمارے کوئی ہمت نہیں تھی اور وہ ہمارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے تھے اور کچھ ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو نہ مکے کے تھے نہ مدینے کے تھے تو اتنے میں غلام بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا لشکر آیا تھا اللہ نے مدد کی ہے اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جہاد کے ذریعے سے غریب لوگ بھی سر اٹھا لیتے ہیں اب وہ غلام بیٹھا ہوا وہ اسلام کی طرف مائل ہے یا مسلمان ہے اور مکے کے مشرقین کے سرداروں کے بیچ میں بول رہے کہ یہ اللہ کے نصرت اور مدد کے لشکریں آئیں ورنہ ایسے جگہ پر کون بول سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ پھر غریب لوگوں کو بھی ہمت دیتا ہے وہ حوصلے ان کے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ گھیرنے والا تھا اللہ فرماتے ہیں ان کو اللہ نے گھیرا واحد شیتان اور جب مزین کر دکھائے ان کو شیطان نے ان کے اعمال کالا کہاں شیتان کہنے لگا لا غالب الملی آج کے دن کوئی غالب نہیں ہوگا تمہارے اوپر آج کوئی بھی غالب نہیں ہوگا آج نصرت اور مدد وہ ہمارا ہے شیتان نے یہ انساری صورت میں آ کر مشرقین کو بہت ہی تیزی دکھائی ایک سردار کے صورت میں آیا اور مشرقین کے بیچ میں یہ کہنے لگے اللہ غالب مین اناس وارکم میں تمہارا ساتھی ہوں اپنے ساتھی ہونے کا دعوت بھی پیش کیا کہ میں تمہارے ساتھ لیکن نتیجہ کیا ہوا جب یہ میدان میں اترتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل ہے اور دوسری طرف نکائل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں آ رہے ہیں تو پھر یہ کہاں ٹھہر سکتے تھے کیونکہ بزدل بزدل انتہائی زیادہ ہے فلما طرح تلف عطا نے فل جب دیکھا اس نے دو جماعتوں کو اس طرف سے مشرقین اس طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور وہ نہ کسالا کے بہن تو پھر گیا اپنے اڑیوں کے بل وہ کال اب کہنے لگا ان بری امن کم میں بیزار ہوں تم لوگوں سے انا یقیناً میں دیکھتا ہوں مالا ترونا جو تم نہیں دیکھتے ہو اناف اللہ میں ڈرتا ہوں اللہ سے واللہ شدید اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اب یہ اللہ کا خوف تو نہیں ہے کہ گویا اللہ رب العالمین کے خوف سے وہ یہ جملے کہہ رہے تھے بلکہ وہ تو ملعون ہے وہ اللہ سے کہاں ڈرتے ہیں لیکن اللہ رب اللہ رب نے اس پر جو خوف طاری کیا ہے وہ اس کی ذلت اور رسوائی کی دی کیونکہ اللہ سے خوف ایمان کی بنیاد پر ہو یہ تو بہت بہتر چیز ہے کہ بندہ اللہ سے ڈر جائے اللہ نے بار بار خوف دلایا ہے کہ اللہ سے ڈرو سوراقب یعنی مالک کی شکل میں یہ میدان عمل میں آیا تھا اور پھر بھاگتے ہوئے لوگ ان کو پکڑ رہے کہ کہاں جا رہے ہو تم نے تو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اب تم کہاں جا رہے ہو کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتے ہیں کیا ملک فرشتے تمہیں کہاں نظر آتے ہیں مجھے نظر آتے ہیں اللہ فرماتے اللہ سخت عذاب دینے والا ہے ان کے ساتھیوں کو اللہ عذاب دے گا اور دیا اللہ تعالی نے ہارس بن حشام کے بارے میں آتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو انہوں نے پکڑا تھا اس میدان میں یہ خود سراقہ بن مالک کی صورت میں تھا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر میدان میں آگے لے جا رہا تھا کہ آو جی آج تو ہم غالب ہو جائیں گے آج صحیح لڑائی ہوگی لیکن جب انہوں نے دیکھا تو پھر حارث بن حشام کے ہاتھ کو ایک دم جٹکا دے کے چھوڑا کہا کہ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتے منافق جب کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض بیماری تھی مانا منافقین اور منافقین کے اور ساتھی مشرقین کیونکہ مشرقین کا یہ کہنا ہوتا ہے نا منافقین بھی کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ان کی عجیب دین نے ان کو ورغلایا ہے دھوکے میں ڈالا ہے غراہ دھوکہ دیا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے آج بھی لوگوں کے زبانوں پر یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ مسلمانوں کا جو دین ہے یہود نصارہ کا کہنا یہ ہے کہ دہشت گردی پر ان کو ان کے دین نے ابارا ہے ان کی قرآن نے ان کو دہشت گردی پر ابارا ہے منافقین نے بھی کہا کفار نے بھی کہا کہ یہ مٹی بر لوگ جو میدان میں آئے ہیں ان کو تو ان کی دین نے خام خوفے میں ڈالا ہے یہ کیا مقابلہ کریں گے ان کے پاس کیا قوت اللہ نے فرمایا وہ تو اللہ پر فائن اللہ حکیم یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست خوب حکمت والا ہے لوگ تو اللہ کے لیے لڑیں گے جب یہ اللہ کے لیے لڑیں گے تو اللہ تو ہے غالب اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جب روح قبض کرتے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا الملائے کا تو فرشتے تھے یت مارتے ہیں ان کے چہروں کو دنیا میں جب ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں ملک فرشتے آتے ہیں اور ان کو مار رہے ہوتے ہیں ان کے چہروں پر مارتے ہیں وادبارہم اور ان کی پیٹوں کو مارتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ذوک و عذاب الحر ایک جلانے کے عذاب جسے پہلے یہ عنوان ہم نے دو جگہ پڑھ لیا ہے صورت عام میں صورت بقارہ میں جو لوگ کہتے ہیں کہ اس وجود کو عذاب نہیں ہوتا ہے اس آیات کا کیا جواب دیں گے کیونکہ اللہ تو اس وجود سے روح کو نکالتے فوت کرنے کے لیے تو ملک ان کے پاس آتے ہیں پہلے ہم نے یہ پڑھا باسو اخرجو انفم ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوتے ہیں ملک فرشتے نکالو اپنے روح کو رما ان کے چہرے مارتے ہیں ان کے پیٹ مارتے ہیں اور کہتے ہیں عذاب چھپ لو اللہ تمہیں جلائے گا معنی ایک تو ابھی کا عذاب ہے نا کہ تم سے روح نکالا جا رہا ہے تو عذاب اور پھر جلانے کا عذاب قبر سے بعد جنت اور جانم کے جب فیصلے ہوں گے اس دن اور ویسے بھی صحیح سے ثابت ہے کہ جانم کے کڑکیوں میں سے ایک کڑکی ان دی جاتی ہے قبر کی جانب اس کے کیفیت اللہ کے حوالے فرمایے ذالک بما قدمت ایدیکم یہ اس وجہ سے کہ بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے آگے تمہارے اعمال کی نتیجے میں ایسا ہوا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِزُلَّمِ جِلْعَبِيد اور یقین اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر جیسے کہ یہ معنی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ظلم یہ مبالغی کے لئے نہیں ہے بلکہ بزی ظلم ظلم والا نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ چونکہ اللہ کے مخلوق بہت ہے تو اگر اللہ معمولی بھی ظلم کرنے والا ہوتا تو ساری مخلوق کے ظلموں کو جمع کیا جاتا تو بڑا ظالم بن جاتا اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ میں تو ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا ہوں یریید ظلم للعباد اس کا تو ارادہ بھی نہیں ہے لا یرید کدا بھی عالف رہا ہونا عادتوں فرعونوں کے جس طرح فرعونوں کی عادت تھی اور انہوں نے غریب قوم کو پیس کر ڈالا تھا ان کے ساتھ ظلم کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ والذین من قبلہم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے کفروا بیاات اللہ کفر کیا تھا اللہ کے آیاتوں کے کہ ساتھ فا اخذہم اللہ فصدقہ ان کو اللہ تعالی نے دونوں بھی ان کے گناہوں کے سبب سے ان اللہ قوی شدید العقاب یقیناً اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے سخت سزا دینے والا جس طرح فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو ظلم کرتے ہوئے دبا کر رکھا تھا اس طرح مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو پہلے مکے میں اور پھر مدینے پر حملے کے پروگرامات کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا جس طرح ہم نے فرعون کے قوتوں اور طاقتوں کو ختم کیا اور غریب اور مسکین قسم کے بنی اسرائیل کو غالب کیا اسی طرح ان غریبوں کو سہیب رومی بلال حبشی اور سلمان فارسی اور عبداللہ بن مسعود جیسے کمزور قسم کے لوگ ان کو بھی ہم نے غالب کرنا ہے کیونکہ قوت اور طاقت اللہ کے پاس ہے اور یہ لوگ اللہ کی طرف سے لڑتے ہیں جیسے کہ پہلے یہ عنوان ہم پڑھ چکے ہیں یہ اللہ کی جماعت ہے حزب اللہ ہے ان کے ساتھ اللہ کا نصرت مدد ہوتا ہے چونکہ اصل قوت اللہ کے پاس ہے اور یہ لوگ اللہ کی قوت کے بروسے پر لڑتے ہیں تو ان کے لیے لشکروں کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہ اللہ کا الگ نظام ہے کہ بندوں کو کہتے ہیں تم تیاری کرو تم افراد جمع کرو ظاہری قوت بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے باقی اصل و منصوب اللہ, من عند اللہ یہ سبب کہ ہم کسی کسی قوم قوم پر عذاب کیوں لاتے ہیں اور کسی غریب قوم کو دوسرے پر غالب کیوں کرتے اس کی وجہ کا مغیرن نئی ہے بدلنے والا نعمت کسی نعمت کو انعاما جو اس نے نیامت کیا ہو علا قوم ان کسی قوم پر وہ انعام جو اس اللہ نے کسی قوم پر کیا ہو ان سے اللہ نہیں چھنتا ہے نہیں لیتا ہے حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفَسِهِمْ یہاں تک تبدیل نہ کر ڈالے وہ جو ان کی نفسوں میں ہیں دلوں میں ہیں وَأَنَ اللہ سَمِعُونَ علیم اور یہ اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے اس آیات میں جہاں اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک ایمان والے مسلمان اپنے اعمال کو نہیں بدلیں گے اپنے عقائد کو نہیں بدلیں گے اپنے صفوں میں اتحاد توحید اور سنت کی بنیاد پر نہیں لائیں گے تو اس وقت تک ان کے حالات نہیں بدلیں گے اسی ترتیب سے جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان والوں کو قوت دی ہے طاقت دی ہے ملک کی حصوں میں ان کو کچھ نوازا ہے جب تک وہ اللہ کے دین پر قائم رہیں گے سنت پر قائم رہیں گے تو ٹھیک گے جیسے ہی وہ بدلیں گے اللہ ان سے وہ علاقے چھین لیں گے یہ اللہ کا نظام ہے کدا بیا نے جیسے عادت تھی پھر کے اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں جھٹلایا تھا انہوں نے ہمارے آتوں کو بے آیت رب اپنے رب کی آیتوں کو فا اللہ فرماتے ہم نے ان کو ہلاک کیا سبب ہلاکت فرمائے بے ان کے گناہوں کے سبب سے وہ غرق نہ اعلی غرق کیا ہم نے فراون کو وہ کلن ظالمین اور وہ سب ظالم تھے کفر کرنا بڑا ظلم ہے شرک کرنا بڑا ظلم ہے اللہ فرماتے وہ ظالم تھے ان کے ظالم ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا یہ مشرقین مکہ بھی ظالم تھے تو ان کو بدر ملا کر ہم نے ہلاک کیا یقینا بدترین جانداروں میں سے اللہ اللہ کے نزدیک اللہ دینا وہ لوگ ہیں کبھرو جنہوں نے کبھر کیا سوئی مان نہیں لاتے ہیں اللہ ابو العالمین نے فرمایا کہ زیرو جاندار دواب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں جان حرکت اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق جانداروں میں کون ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے لا یؤمنون ایمان نہیں رہتے اب وہ آپ نے آپ کو کچھ بھی کہے دنیا کے معزز ترین لوگ قرار دے دے اپنے آپ کو لیکن اللہ فرمائے اللہ نے فرما کہ وہ میری نظر میں بدترین لوگ ہیں شر ردا شریر قسم کے لوگ مانا ہر مشرق شرپسند ہے ہر منافق شرپسند ہے ہر کافر شرپسند ہے اب معاملہ تو اس وقت پورا الٹا ہے نا جو مومن ہیں ان کو کہتے یہ شرپسند ہیں اور کافر مشرق منافق اپنے آپ کو کہتے ہم امن پسند ہیں جب کی حقیقت اس کی الٹ ہے اللہ فرماتے ہیں یہ شریر لوگ ہے شررت اللہ دینا وہ لوگ آحت جن سے وعدہ کیا آپ نے ان میں سے سمع سمع پھر توڑتے ہیں وہ یتقون اور وہ ڈرتے نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے خطاب فرمایا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو توڑتے ہیں اور اس وعدے کے توڑنے کے پرواہ بھی نہیں کرتے کہ اس کا کوئی ہمیں سزا ملے گی تو فرمائے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے بے پھر اگر پائے آپ ان کو لڑائی میں فشرت بہم تو آپ پیچھے لگائے ان کے منخل بم جو ان کے پیچھے ہیں لعلم تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے مانا فشرت بھی من پہ ڈراؤ ان لوگوں کو بگاؤ ان لوگوں کو جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے مانا یہ جن لوگوں سے آپ کی لڑائی ہو جائے آپ کے ہاتھ ان کے ساتھ لگ جائے آپ ان کو وہ سزا دو اور ان کو اتنا ذلیل کرو کہ جو پیچھے اور لوگ دل میں امید رکھتے ہیں تیرے ساتھ لڑنے کے مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ ڈالنے کے وہ بھی اب عبرت حاصل کرے کہ نہیں بھائی مسلمانوں سے نہیں لڑنا چاہیے یہ تو بڑے خطرناک لوگ ہیں. یہ تو بہت سزا دیتے ہیں یہ تو معاف بھی نہیں کرتے ہیں مانا مسلمانوں کے اندر یہ کیفیت قرآن کہتے ہونا چاہیے لیکن لوگ کیا کہتے ہیں نہیں مسلمان بڑے پر امن ہونا چاہیے امن پسند ہونا چاہیے یقینی طور پر مسلمان ہے ہی امن پسند لیکن کب جب کوئی چھیڑے نہیں جب کوئی چھیڑے تو پھر اسلام نے کہا کہ ایسا میدان گرم کرو کہ ان کے نسلیں یاد رکھے پھر اپنے اولادوں کو وہ بطور وصیت اور نصیحت کاپیوں میں لکھ کے جائے کہ مسلمانوں کو مت چھڑو یہ شریعت کا اصول ہے طریقہ ہے لیکن ابھی چونکہ جن لوگوں کو شریعت کا علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں کفر اپنی جگہ دندناتا رہے مسلمانوں کو چاہیے کہ بس وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ جائے کچھ نہ بولے وہ اما تخاف <قومن> اگر آپ ڈرتے ہیں کسی قوم کے خیانت سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم سے آپ کا معاہدہ ہے اور اس قوم کے معاہدے کے توڑنے کے آپ کو خوف ہے تو آپ کیا کریں فم بز سوا تو آپ دے ان کے طرف برابری کا پیغام ان کو پیغام دے دو کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ وعدے پر پابند نہیں ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں جو معاہدہ ہے اس میں نہ ہم تمہارے پابند ہیں نہ تم ہمارے پابند کیونکہ وعدے کے دوران میں مسلمانوں کو حملے کا اجازت نہیں ہے یہ خیالات ہے تو ان کو وعدے سے باخبر کر دو کہ آج کے بعد اگر ہم تمہارے پر حملہ کریں گے تو آپ اپنا دفاع کر لو جب بھی ہم چاہے کر سکتے ہیں اور اگر تمہاری طرف سے ہمیں کوئی امن کا پہلے سے خیال تھا تو اب نہیں کریں گے ہم اس لیے کہ ہمارے طرف سے آپ آزاد ہیں اور تمہاری طرف سے ہم آزاد ہیں فرمائے اللہ, اللہ نہیں پسند کرتا ہے وعدہ شکن لوگوں کو خیانتی لوگوں کو کیونکہ اللہ کا نصرت اور مدد مسلمانوں کے ساتھ کب ہوتا ہے جب اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے تو آحد شکنی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے تو فرمایا کہ آہد شکنی نہیں کرنا بلکہ ان کے ساتھ جو وعدہ ہو چکا ہے اس وعدے کے بارے میں اعلان کرو وعدے کے دوران میں اگر عملہ کرو گے تو یہ عہد شکنی ہو جائے گی اور جب وعدے کے بارے میں عہد کے بارے میں اعلان کرو گے کہ وہ وعدہ برابری کی بنیاد پر ہم نے چھوڑ دیا ہے تم اپنے معاملات سنبھالو ہم اپنے معاملات سنبھالیں گے اس کے بعد اگر تم کوئی کاروائی کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہوگا وَلَا نَا گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بچ نکلنے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کر چکے ہیں وہ یہ گمان نہ کرے کہ اللہ سے وہ آگے نکل جائیں گے ان نہ جز نہیں کر سکتے اللہ کو اللہ رب العالمین کو یہ لوگ آجز نہیں کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین غالب ہے جب جنات نے ایمان لایا بہت ایک بڑی جماعت نے تو انہوں نے اپنے ایمان کا کیا اظہار کیا تھا کہ ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں کمزور کر سکتے ہیں دوڑ کے اعتبار سے کہ ہم ان سے باغ جائیں گے دوڑ جائیں گے کہیں باغ جائیں گے چھپ جائیں گے نہ مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے قوت تو طاقت ہے ہی نہیں پہلے جب مشرک تھے تو ہمارا خیال کچھ اور تھا اب ہم ایمان لا چکے ہیں تو اب ہمارا نظریہ پہلے سے بدل چکا ہے اللہ فرماتے تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ہو وہ ہے غالب و اعد لهم تیاری کرو ان کے لیے مستتاتم جتنے تم طاقت رکھتے ہو من قوت ان قوت میں سے و مر باطل خیل اور گھوڑوں کے پالنے میں سے گھوڑے باندھنا یہ کام تم جاری رکھو اس کا کیا فائدہ ہوگا ترحبون به ڈراؤ گے تم اس کے ساتھ ادو اللہ یادو وکم اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو لوکم جو ان کے ماں سیوا ہے تم ان کو نہیں جانتے ہو اللہ, اللہ ان کو جانتا ہے ظلم نہیں کیے جاؤ گے یہ حکم قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہے و عید الحمد مستع تیاری کرو جہاد کا تیاری ہمیشہ کی ہے ہمیشہ اور تیاری میں بنیادی چیز کیا ہے بنیادی چیز قوت کا جمع کرنا اور قوت کے استعمال کا طریقہ سیکھنا یہ نہیں کہ آسلہ تمہارے پاس ہو لیکن لڑنے کے لیے دل نہ ہو وہ جیسا کہ میں نے پہلے مثال دیا تھا نا کہتے کہ کسی گھر میں چھوڑ داخل ہو گیا تو وہ بیوی دیکھ رہے تھی کہ ابھی خاون جو ہے وہ بندوق اٹھائے گا تو وہ بندوق جو ہے وہ بستر میں چھپا رہے کہ کہیں لے کے نہیں جائے وہ ہماری پاکستان کی مثال ہے کہ بھائی جو ہے نا اٹمی قوت کو خطرہ ہے اب ان کو کہاں چھپائیں زمین کے اندر لے جائیں جیب میں ڈالنے کی چیز نہیں ہے کہاں چھپائیں اٹمی قوت اور طاقت بن جانے کے بعد اب بھی خوف ہے تو پھر بنانے کا فائدہ کیا تھا یہ تو خوف کو ختم کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے اسلح لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کے ذریعے سے ہم اپنا دفاع کریں گے پھر اصلے کے باوجود اگر یہود نے سارا انکھے دکھا دے تو پھر ہمیں یہ خوف وہ بار بار لوگوں کو دنیا والوں کو باور کرائیں کہ نہیں اتمی قوت اور اثاثے ہمارے محفوظ ہاتھوں میں ہیں مانا وہ استعمال کے قابل نہیں ہے کسی کے اوپر استعمال نہیں کریں گے یہ کیسا عجیب فکر ہے اللہ فرماتے دشمنوں کے مقابلے میں تیاری کرو نبی علیہ السلام نے تشریح کرتے ہوئے کیا فرمایا سر بخاری کی روایت ہے الا ان نل قوتر رم یو الا انوتر رم یو الا خبردار ہو جا قوت کیا ہے نشانہ بازی تم جب دشمن کے خلاف مارنے کی صلاحیتیں حاصل کرو یہی اصل قوت ہے اب دنیا میں جن لوگوں کے پاس اسلحے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن دوسری جانب مارنے والے چند مٹی بھر مسلمان ہیں تو ان سے ڈرتے اس لیے کہ اسلح کئی قسم کا کیوں نہ ہو لیکن اس کے استعمال کے لیے دل بھی چاہیے وہ دل اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیے اور جب اس کے لیے نشانی, نشانی کے لگانے کے جو تربیتیں ہیں وہ موجود ہو یہ ضروری ہے یہ ہمیشہ کے لیے سی, اللہ نے سیکھنے کا حکم دیا ہے میرے بات الخر اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل خیرو, خیر جو ہے وہ گھوڑوں کے ماتوں کے ساتھ اللہ نے باندھ دیا ہے معلق کر دیا ہے قیامت تک کیری گھوڑوں میں خیر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے پالنے کے جو فضائل بیان کی ہے کہ ان کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس مجاہد کے تراگی میں رکھے گا گھوڑا اپنے خوراک سمیت جو اس کے پیٹ میں ہے لید ہے جو کچھ بھی ہے سب کے سب امال میں تول دیے جائیں گے اور جہاں تک وہ گھوڑا زمین پر گمتا ہے پھرتا ہے گھاس وغیرہ کھاتا ہے پانی پیتا ہے وہ پورا کا پورا اس کے لیے اجر ہے مجاہد کے لیے اور یہ وہ اللہ کی نعمت ہے کہ یہ ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ کوئی اللہ کے نبی کے دور میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے اور پھر چھٹی ہو گئی نئے قیامت تک لیے استعمال ہوں گے آج بھی پہاڑی علاقوں میں افغانستان کے پہاڑوں میں گھوڑے سے کام لیا جاتا ہے وزنی وزنی اسلحہ اس کو کھول کر کے ان کے اوپر لاد دیتے ہیں اور پاڑوں میں چڑھاتے ہیں وہاں پھر فٹ کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں زکویٹ, ہیر اور راکٹ کے بڑے بڑے بوریاں بھر کر اس میں ڈالتے ہیں اور یہ باری توپے جو ہوتی ہیں یہ پرزے کر کے اس کے اوپر بوریوں میں ڈال کر کے اس کے اوپر لاد دیتے ہیں اور مورچوں میں لے جاتے ہیں یہ قیامت تک استعمال ہونے والے چیز ہے اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دشمن تمہارے باتوں سے نہیں ڈرتے دشمن تمہارے افرادی قوت سے نہیں ڈرتے یعنی صرف افراد زیادہ ہو نہیں دشمن تمہارے جنگی پن سے ڈرتا ہے کہ یہ جنگجو ہے اب قرآن ہمیں کہتے ہیں تم جنگجو ثابت ہو جاؤ لڑاکو ثابت ہو جاؤ دہشت گرد ثابت ہو جاؤ کہ تم سے لوگ ڈرے اور ہمارے مسلمان وہ جب قرآن کے الفاظ سنتے ہیں کہ دشمن ہمارے حق میں کہہ دے کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے تو کہتے یہ لیبل ہم کو ہٹانا پڑے گا یہ ہم کیسے ہٹائیں تو اللہ نے ہمیں دیا یہ نام تو اللہ نے ہم کو دیا کہ تمہارے اندر دہشت ہونا چاہیے تاکہ دشمن تم سے ڈرے فرمایا ترحب نبی ادو اللہ وادم زدہ کرو گے تم اس کے ساتھ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن کو معلوم ہوا کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے معلوم ہوا جو ہمارا دشمن ہے وہ حقیقت میں اللہ کے بھی دشمن ہے وہ کیوں اس لیے کہ ہمارے دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ ہونا چاہیے ایمان والوں کے دوستی اور دشمنی کا معیار وہ اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے پھر اس میں ایک باریک اشارہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کو تمہارے ساتھ اللہ کی بنیاد پر دشمنی تو نہ ہو لیکن تمہارے مال کو تمہاری دولت کو تمہارے زمینوں کو اور تمہاری عزت کو وہ برداشت نہ کر سکتے ہو اور ان کی یہ کوشش ہو کہ تم سے چین لیں تو جب تمہارے اندر یہ جہادی قوت ہوگی تو تمہارے وہ ذاتی مال دولت کا جو دشمن ہے وہ بھی ڈرے گا وہ بھی تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے گا میدان میں نہیں آ سکے گا پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور یہ بات بتائی وہ آخری نمند ایسے لوگ جو تمہارے ساتھ لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں گے لیکن وہ ہوں گے تم سے ہٹ کر وہ بھی جب تمہاری اس قوت اور طاقت کی اور روب اور دہشت کے کی کیفیت کو دیکھیں گے وہ بھی ڈر جائیں گے اللہ تعالیم اللہ علم اللہ فرماتے تم ان کو نہیں جانتے ہو اللہ ان کو جانتا ہے یہ خطاب کس کو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے علم غیب کی اللہ نے نفی کر دی کہ اے نبی ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ ان کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ میرا دشمن ہے وہ کہاں ہیں لیکن تمہارا رب جانتا ہے پھر اللہ رب نے اپنے رستے میں چونکہ جہاد دو سببوں سے ہوتا ہے جانی اور مالی تو فرمائے جو تم مال خرچ کرتے ہو فی سبیل اللہ اللہ کی رستے میں یو پورا, پورا تمہیں دیا جائے گا اللہ بہت دنیا میں بھی دیتا ہے خرت میں بھی دیتا ہے وان تم لاتو ظلم تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے مانا تمہارے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی پورا پورا اللہ دے گا پھر اس جنگی کیفیت کے, کے بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے امن کی طرف آنے کے جو صورت بیان کی ہے کہ امن کیسا ہوگا اس کے لیے قانون بتایا قانون یہ و انجن ہوسلم فج نہ رہا اگر جب جائیں وہ صلح کے لیے تو آپ بھی ان کے لیے جگ جاؤ صلح کر لو وہ توقع اللہ تو بر پر کرو اللہ پر نہم یقین وہ خوب سننے جاننے والا ہے اگر یہ مشرقین آپ سے صلح کرتے ہیں تو صلح کر لو اگر وہ اپنے ہاتھوں کو روک دیتے ہیں آپ سے لڑنے سے باز آتے ہیں جی کہ صلح کر لو پھر اگر آپ کو خوف ہے کہ صلح کے دوران میں کہیں یہ خیانت نہ کر لے تو اس کے لیے اطمینان تسلی فرمایا وہی یو اگر وہ چاہتے ہیں ارادہ کریں گا کہ آپ کو دھوکہ دیں وَإِنَّ حَزْبَكَ اللَّهُ یقِنًا آپ کے لئے اللہ کافی ہے وَالَّذِي وَحِنَ اللَّهُ اَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ جس نے تائید کی ہے آپ کے مدد سے اپنے مدد سے تیرے تائید فرمایا وَبِالْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے ذریعے سے وہ اللہ جس نے ایمان والوں کے ذریعے سے بھی آپ کے مدد کی اور اپنے طرف سے بھی اپنا نصرت کا اعلان کیا کہ میرا مدد تیرے ساتھ شامل حال ہے وَالَّف اور الفت ڈال دیو صلی اللہ نے ان کے دلوں میں صحابہ کے دلوں میں الفت اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے سابق کرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے والے تھے جمی صحابہ کا ذکر لو انفقت محافظ اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ زمین میں ہے سب کے سب ماں الب تبئی نہ نہیں آپ الفت ڈال سکتے محبت ڈال سکتے ان کے دلوں میں یہ واضح دلیل ہے کہ نبی کی اختیارات میں الفت نہیں ہے اللہ فرماتا کہ دنیا کے مال دولت خرچ کرتے ہوئے آپ ان کے دلوں میں محبت ڈالنے کی کوشش کرتے تو آپ یہ کام نہ کر سکتے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے بنیاد پر جمع کیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت پر ہے دین پر ہے مال دولت اور نسب حسب پر نہیں ہے ولیکن اللہ علیکن اللہ تعالی نے اللہ فبینہم الفق ڈال دی ان کے درمیان میں انہو عزیزن حکیم یقیناً وہ غالب حکمت والا ہے وہ زبردست ہے وہ جب چاہتا ہے تو کوئی بھی کام ہو لوگوں کے نظروں میں مشکل سے مشکل ہو وہ کر دیتا ہے اس لیے کہ وہ حکیم ہیں یا ایوہاں نبیوں حسبک اللہ اے نبی کافی آپ کے لئے اللہ ومن اتباک من المومنین اور جنہوں نے آپ کی پیروی کے ایمان والوں میں سے اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جو ایمان والے ہیں مانا ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے ایمان والوں کے لیے بھی اللہ کافی ہے ایک معنی یہ دوسرا معنی یہ کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ بھی اللہ نے آپ کے لیے کافی بنا دیے کہ آپ کے ساتھ چلیں گے اللہ کے حکم سے آپ کی مدد کریں گے لہذا آپ کسی کی پرواہ مت کرو کہ کوئی ساتھ دے گا نہیں دے گا ان کے دلوں میں جو ہم نے الفت پیدا کر دیا ہے یہ عظیم نعمت ہے اور یہ صورت عالم آیات ایک سو میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ نے اپنے نعمت سے اپنے رحمت سے تمہارے آپس کی دشمنیوں کو ختم کیا اور تم جانم کے کنارے پر تھے اللہ نے وہاں سے تم کو بچایا بان کا زخم اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے یا یوحن نبی نبی ہر رضینا او بارو ایمان والوں کو لڑائی پر اب دیکھیں یہاں پر کیا حکم ہے نبی کو اللہ حکم دیتا ہے لوگوں کو جمجو بناؤ کتنا واضح مسئلہ ہے ہماری نبی سے بڑھ کر کائنات میں امن کا پیغام لانے والا کوئی نہیں تھا اس کو اللہ فرماتے لوگوں کو جنگجو بناؤ کیوں جنگجو بناؤ ان کے جنگجو بنانے سے ہی معاشرے میں امن پیدا ہوگا اس لیے کہ مشرقین یہود نصارا یہ بڑے خبیص لوگ ہیں جب تک ان کے قوتوں طاقتوں ان کے ہاتھوں کو تھوڑوں گے نہیں ان کے قوتوں کو جلیل نہیں کرو گے تو یہ معاشرے میں امن آنے نہیں دے گا لہذا اپنے ساتھیوں کو جنگجو بناؤ ان کو جنگ پر عبارو جب ان کے قوت بنے گی طاقت بنے گی اور ان لوگوں کے شرارتوں کا جواب جو ہے دیا جائے گا جس طرح کہتے نا کہ کا جواب پتھر سے جب اس کا جواب ملے گا ان کو تب جا کر کے ان کے شرارتیں ختم ہوگی فرمائے نبی ہر ضلع القتال ابارو تحریز ہوتا ابارنا مان کو ترغیب دینا جہاد میں یہ ملے گا یہ ملے گا یہ دنیا میں ملے گا یا خیرت میں ملے گا اللہ کے لیے اٹھو اللہ کے لیے اپنے سنوں میں غیرت پیدا کرو دیکھو شیطان کے ساتھ میدان میں آئے ہیں تم تو رحمان والے ہو تو یہ ابارنے کے ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابارتے تھے ان کو جنت کے بشارتے نغد سودا تھا نقد سودا کو تم میں سے بیس صبر میں غالب آئیں گے وہ دو سو افراد پر ون منکم اگر ہو تم میں سے میں غالب آئیں گے وہ ایک ہزار لوگوں پر ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا ہے بے انم قوم قہون اس لیے کہ وہ نہ سمجھ لوگ ہیں وہ سمجھتے نہیں ہے یہ پہلا شرعی کم کہ اگر ایک مسلمان دس افراد سے بھاگے گا تو اللہ کے نزدیک مجرم ہوگا ایک کے بدلے دس بعد میں اللہ رب العالمین نے اس میں تخیف کر دی یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قوم ان کو اس لیے کہ یہ لوگ ایسے قوم ہے جو نہیں جانتے اب فقاہت سے کئی معنی مراد ہو سکتی ہے ایک معنی تو بالکل واضح ہے ان کے لڑائی کی لڑائی کوئی اللہ کے لیے تو ہوتی نہیں ہے یہ تو دنیا پرست لوگ ہے دنیا کے دو ٹکوں کے لیے ان کی لڑائی ہوتی ہے جبکہ تمہاری لڑائی اللہ کے لیے ہوتی ہے تو وہ سودا بہت احلا ہے تو مومن کے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے اللہ کے لیے لڑنا اس کو تو مشرق جانتا تک نہیں ہے یہ فہم تو ان کو حاصل نہیں ہے جب کہ یہ فہم ایک مومن کو حاصل ہے دوسری بات یہ کہ مومن جو ہے یہ تیز ہوتا ہے مومن کی صفات میں یہ ہے واہج ایک جگہ سے دو دفعہ ڈس جانا کسی ایک سوراخ پر بار بار پاؤں رکھ کے وہاں سے زخم اٹھانا یہ مومن کا کام نہیں ہے یہ تیز تراز ہوتا ہے اور یہ اس سے بڑا تیز کیسا کوئی ہوگا کہ اللہ فرماتے تم زمین پر ہو تمہارے خلاف پروگرام بنتے ہیں اور میں تمہارا رب اوپر سے پروگرام بناتا ہوں تو رب کا پروگرام تو غالب وہ پھر اللہ تعالیٰ الہامی طور پر فرشتوں کے ذریعے سے اور مومن کے اور ساتھیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو رستے کھول کے دیتا ہے اس کی مثال آپ اس وقت دنیا میں لے سکتے ہیں نا کہ جنگ کے لڑنے کے جتنے حربے ہیں یہود نصارہ کے پاس کتنے ہیں اور مجاہدین کے پاس کتنے ہیں یعنی جو حربے مجاہدین استعمال کرتے ہیں وہ یہود نصارہ کو آتے بھی نہیں ہوتے اب یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے جس کو نام خدائی کہتے ہیں اب کوئی ہے یہود نہ میں اس کا مقابلہ کریں خدائی کا مقابلہ کریں کیونکہ اس بات کو وہ جانتا ہے کہ میں اللہ کو جان دیتا ہوں جان تو میں نے ویسے میں نے اللہ کو دی ہے تو جہاں اسلام کو ضرورت ہے میں وہاں دوں گا اس کا علاج کسی کا کے پاس نہیں ہے یہ علاج یہ وہ فلسفہ وہ فکر ہے جو صرف اور صرف دین کی بصیرت پر حاصل ہوتا ہے اس لیے فرمایا نہیں جانتے یہ فہم ان کو حاصل نہیں ہے مومن کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے عالمان اور یہ کہ جان لیا اس نے تمہارے اندر کمزوری ہے جانتا تو وہ پہلے سے ہے اللہ تعالی بندوں کے تمام پردوں کو جانتا ہے مانا ظاہر کیا اللہ نے تمہاری کمزوری کو فَأِيَكُم بِنكُم ہو تم میں سے سو افراد یغ تو غالب آئیں گے دو سو افراد پر ایک کے بدلے دو وہی کم من کم اگر ہو تم میں سے الف ایک ہزار الفین غالب آئیں گے وہ دو ہزار پر لیکن فرمائی یہ بات ذہن میں رکھو وہ بھی گوشت کے بنے ہوئے تم بھی گوشت کے بنے ہوئے ہو